بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات دوستو اور ساتھیو السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کی لیب کے لیکچر نمبر دو میں خوش آمدید کہتا ہوں پہلے لیکچر میں جو کہ لیب کا ہم نے کیا میں نے آپ کو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سروسز کے بارے میں بتایا جو کہ سیکول سرور کے ساتھ اب اسٹینڈرڈ آتی ہیں یعنی کہ سیکول سرور ٹو تھاؤزنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ پیکج کیا ہوتا ہے کنیکشنس کس قسم کے ہوتے ہیں ٹاسک کیا ہوتی ہیں اور ٹرانسفارمیشنس کس کس طریقے سے کی جا سکتی ہے میں نے آپ کو ڈیزائنر کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ وزٹ کے بارے میں بتایا بارے میں نے آپ کو پروگرامنگ انوائرمنٹ کے بارے میں بتایا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تیار کیا جائے آج کے لیکچر کے لیے کہ جب میں آپ کو ان ڈیٹا سیٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہم اس لیب میں استعمال کریں گے اور نہ صرف میں آپ کو ڈیٹا سیٹس کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈیٹا سورسز ہیں جہاں سے ہم ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں اور مختصر طور پہ کچھ میں آپ کو ایشوز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اس ڈیٹا کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ جو میں نے آپ کو لیب کے پہلے لیکچر میں چیزیں بتائی تھیں ان کا کنیکشن آج کے لیکچر کی چیزوں کے ساتھ کس طرح بنتا ہے اور آپ یہ سوچنا شروع ہو جائیں گے جو کہ میری خواہش بھی ہے کہ آپ کو جو پہلے لیکچر میں لیب کے آپریشنز یا فیسیلٹیز بتائی تھیں ان میں سے کن کن فیسیلٹی آپریشنز اور فیچرز کو ڈی ٹی ایس کے آپ ڈیٹا سیٹ پہ استعمال کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ اس کو ایک جگہ پہ رکھا جا سکے ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ایک جگہ پہ لا سکے یعنی کہ سینٹرلائز ڈیٹا بیس پہ اور پھر اس کے اوپر آپ کیوریز چلا کے اور جواب نکال سکتے ہیں تو یہ خاصی آگے کی چیزیں ہیں جو کہ ابھی آپ بعد میں انشاءاللہ کریں گے ابھی میں آپ کو کچھ ڈیٹا سیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اور ان فیچرز کے بارے میں آپ خود بھی سوچے گا اور کچھ کچھ میں بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو یہ ڈیٹا سیٹ کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا کچھ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کے بارے میں جیسا کہ ہم کافی عرصے سے اور پچھلے کئی لیکچرز سے یہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈفرنٹ اور ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا لایا جاتا ہے اب کہنے کو تو یہ بڑی باتیں آسان ہیں لیکن اب ہم ایکچولی ان چیزوں کو دیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے اور پھر اس کریں گے بھی تو ہم ایک ملٹی کیمپس یونیورسٹی کی مثال لیتے ہیں یعنی کہ ایک ایسی یونیورسٹی جس کے کیمپس پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہیں اور ہر کیمپس ایک فل فلیج یونیورسٹی کا کیمپس ہے تو اس مثال کے لیے میں نے ایک ایسی یونیورسٹی پک کی ہے جس کے کے چار کیمپس ہیں یعنی کہ لاہور کراچی اسلام آباد اور پشاور میں اور اس یونیورسٹی کے ایک ہیڈ آفس ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے اب یہ جو سارے کے سارے کیمپسز ہیں چونکہ آئی ٹی جو ہے وہ لٹریٹ اب انوائرمنٹ ہے اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں اور اس ڈیٹا کو ابھی ہم نے ٹچ نہیں کیا جیسے جیسے ہم اس ڈیٹا کو دیکھیں گے اور اس کو ایکسپلور کریں گے ویسے ویسے اس کے ایشوز اور اس کی پراپرٹیز اور فیچرز ہمیں پتہ چلتی جائیں گی اور پھر ہم ان کو ملا کے اور لے کے ویئر ہاؤس کی طرف جائیں گے تو میرے خیال میں آپ کو یہ بات تو سمجھ آ کہ مختلف کیمپسیز ہیں اور کیمپسز کے آپس میں ڈیٹا کے ریفرنس سے کہ ڈیٹا کو کیسے رکھنا ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے عام طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے بہت سی جگہوں پہ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کیمپسیز میں ڈسپلنز uh, کون کون سے ہیں ڈگری پروگرامز کون کون سے چل رہے ہیں اور وہاں پہ اور کون سی باتیں ہیں مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے بیک گراؤنڈ میں رکھیں گے اور جب ہم چوریز رن کریں گے اور جب ہم اس ٹیبلز کو یا جس صورت میں ڈیٹا رکھا گیا ہے اس کو دیکھیں گے تو پھر یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے اس کا اس کی افادیت کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے تو میں نے آپ کو اس ملٹی کیمپس یونیورسٹی کے بارے میں بتایا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈگری پروگرامس کے بارے میں تو اس یونیورسٹی میں دو ڈگری پروگرامس چل رہے ہیں ایک بی ایس کا ڈگری پروگرام ہے اور ایک ایم ایس کا ڈگری پروگرام ہے جو بی ایس کا ڈگری پروگرام ہے ہم یہ ازیوم کریں اس ہائپوتھیٹیکل یونیورسٹی میں کہ وہ 1994 میں اسٹارٹ ہوا تھا بی ایس کا ڈگری پروگرام اور جو ایم ایس کا ڈگری پروگرام ہے وہ سن 2001 میں اسٹارٹ ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا اس کی ڈیٹس اس کے کورسپونڈنگ ڈیٹس ہوں گی مثال کے طور پہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن ڈیٹ یہ میں ذرا آگے کی بات کو پیچھے لے کے آ گیا ہوں اگر کسی اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن ڈیٹ ان ڈیٹس سے پیچھے کی ہوگی سے فار ایگزامپل اگر پچانوے چھیانوے کی کسی کی ایم ایس کی رجسٹریشن کی ڈیٹ ہے ڈیٹ تو موجود ہے لیکن یہ ڈیٹ غلط ہے اس لیے کہ اس وقت تو ایم ایس پروگرام ہی لانچ نہیں ہوا تھا تو یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز لے جائیں گے اور اس میں ہم نے ڈالے بھی ہیں ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز کیونکہ یہ ایک طرح کا سمولیٹیڈ ڈیٹا ہے تو یہ جو ساری کے ساری جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن دے رہا ہوں جو بیک گراؤنڈ نالج دے رہا ہوں اس کا استعمال ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سب چیز کو ہم آگے لے کے کیسے چلتے ہیں اب میں آپ کو ان ڈسپلنس کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ اس فور کیمپس کی جو ملٹی کیمپس یونیورسٹی ہے اس میں آفر کیے جا وہ ڈسپلنس کون سے ہیں وہ ڈسپلن کمپیوٹر سائنس ہے بیچلر کے اندر کمپیوٹر انجینئرنگ ہے بیچلرس کے اندر سسٹمز انجینئرنگ ہے بیچلر کے اندر اور ٹیلی کمیونیکیشنز ہے بیچلرس کے اندر اور یہ جو ڈسپلنز ہیں بیچلرز والے یہ سارے کے سارے چاروں کے چاروں کیمپسز کی میں آفر کیے جا رہے ہیں اب میں آپ کو ایم ایس کے ڈسپلنس کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ایم ایس کے ڈسپلنس ان چاروں کیمپسز میں آفر کیے جا رہے ہیں جو ایم ایس کے ڈسپلنس ان چاروں یونیورسٹیز میں آفر کیے جا رہے ہیں وہ ویری کر رہے ہیں کیمپس ٹو کیمپس لیکن جو بھی ڈسپلنس ایم ایس میں آفر کیے جا رہے ہیں میں آپ کی سہولت کے لیے آپ کو ایک سلائڈ پہ دکھا دیتا ہوں آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈسپلنس ایم ایس کے ہیں ان یونیورسٹیز میں آفر ہو رہے ہیں سارے کے سارے ڈسپلنس سارے کے سارے کیمپسز میں آفر نہیں ہو رہے تو یہ آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی اور یادداشت کے لیے ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ خود سوچیں یہ میں ذرا آگے کی باتیں پہلے کرنا شروع ہو گیا ہوں مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی اسٹوڈنٹ کا یہ نہیں پتا کہ وہ بیچلرس کا اسٹوڈنٹ ہے یا ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہے لیکن اس کا آپ کو ڈسپلن پتہ ہے تو اس ڈسپلن کے بیسس کے اوپر آپ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ان ڈسپلنس کے لیے جو کہ بیچلرس میں آفر نہیں ہو رہے اور ایم ایس میں آفر ہو رہے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ میں بات کر رہا ہوں مسنگ ڈیٹا کے ریفرنس یعنی کہ یہ ڈیٹا کوالٹی کا ایشو ہے یہ آپ کو میں باتیں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں ان uh, مختلف پروگرامز کی اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے چونکہ آگے جو ایکسرسائز آپ کو پوز کی جائیں گی اس کے لیے یہ سارا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے اور جو آپ کو معلومات بتائی ہیں اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس لیے اس کو سمجھیں غور سے اور جو چیزیں یاد کرنے والی ان کو یاد بھی کر لیں کیونکہ جو ڈسپلنس کی لسٹنگ ہے اس میں سمجھنے والی تو کوئی چیز نہیں ہے وہ تو یاد کرنے والی ہے جی ساتھیو ہو تو ہم نے بات کی بیچلرز اور ایم ایس کے ڈسپلنس کے بارے میں جو کہ ان ملٹی کیمپس یونیورسٹی میں آفر ہو رہے ہیں آگے چلتے ہیں دا نیڈ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو کیا ضرورت ہے کہ وائی وائی سم تھنگ اس لیے کہ یہ چار کیمپس ہیں اور یہ چار کیمپس ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے وہ ڈیٹا منٹین کر رہے ہیں کوئی اسٹینڈرڈائز طریقہ نہیں ہے ڈیٹا کو مینٹین کرنے کا کیونکہ ڈیٹا کو اسٹینڈرڈائز طریقے سے مینٹین نہیں کیا جا رہا اس لئے جب ہیڈ آفیس کوئی ان سے رپورٹ مانگتا ہے کہ ہمیں اس شکل میں ڈیٹا چاہیے تو ان کیمپس کو مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ بعض کیمپس ایسے ہیں جن کے پاس ڈیٹا اس شکل میں کہ وہ رپورٹ لانا ہی وہ کہتے ہیں جوئے شیر کے لانے کے مترادف ہے کچھ کیمپس تو یہ ڈیٹا رپورٹ کی بیسس کے اوپر نکال کے دے دیتے ہیں لیکن کچھ ایسی رپورٹس ان کے سامنے آ جاتی ہیں فیوچر میں کہ جس کی بیسس کے اوپر وہ یہ رپورٹس بنا کے نہیں دے سکتے اب مثال کے طور پہ جو لوگ ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں جو ڈسین میکرز ہیں انہوں نے کچھ انالسس کرنی ہے اب جب وہ ڈیٹا مانگتے ہیں کسی کیمپس سے تو پتا چلتا ہے جو ڈیٹا کا کسٹوڈین تھا وہ شاید چھٹی پہ گیا ہوا یا وہ بیمار ہے یا کوئی اور ایسی ریزنز ہو سکتے ہیں میں یعنی کہ لیجیٹمیٹ ریزنز کی بات کر رہا ہوں اس لیے یہ خیال پیدا ہوا ابرا جو کہ ہیڈ آفس میں کہ جو اسٹوڈنٹس کے بارے میں ڈیٹا مختلف کیمپسز میں پڑا ہوا ہے اس ڈیٹا کو اٹھا کے ہیڈ آفس میں رکھا جائے اور وہ کیمپسز جو ہیں وہ پیریوڈک بیسس پہ جو ڈیٹا ان کے پاس نیا ڈیٹا آتا ہے یا ڈیٹا جو اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کو ہیڈ آفس میں اپ ڈیٹ کرتے جائیں میری بات سمجھ رہے ہیں یعنی کہ ہیڈ آفس میں ایک سینٹرلائزڈ ریپازیٹری ڈیٹا کی مینٹین ہوگی جس کو کہ ڈسیجن میکرز استعمال کریں گے ڈیسیجن سپورٹ کے لیے یعنی کہ ہم ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کر رہے ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو ہیڈ آفس میں ڈسیزن میکرز ہیں وہ تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں نہیں جانتے لیکن جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوائنٹ کر رہی ہے ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس کی طرح تو میں جو آپ کو بتاؤں گا اس ڈیٹا سیٹ کے بارے میں وہ ایک سٹڈی ہوگی ہم وہ سٹڈی یہ کریں گے اس ساری لیب ایکسرسائز کے اندر کہ وہ ہم ڈیٹا لے کے کیسے آئیں گے ان آفسیز سے ان کیمپسز سے اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ کس شکل میں ہے اس کے ساتھ کس کس طرح سے ٹرانسفارمیشنس کرنی ہے اس کو کس طرح کمپائل کرنا ہے اس میں کیا کیا ایشوز آتے ہیں ان ایشوز کو ہم نے کیسے ریزالو کرنا ہے اور کس طرح سے ہم پرفارمنس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے کس طرح ہم نارملائز کریں گے کس طرح ہم ڈی نارملائز کریں گے اور کیا چیز ہم پائیں گے کیا چیز ہم لوز کریں گے کتنی زیادہ میموری لگ جائے گی کتنا ٹائم کم یا زیادہ ہوگا تو یہ ہم لیکچر ٹو لیکچر یہ کرتے جائیں گے آج کا لیکچر بیسکلی ان ڈیٹا سیٹس کے بارے میں ہے اسٹوڈنٹ ریکارڈ کیپنگ اب میں آپ کو باری باری ان کیمپسز میں لے کے جاؤں گا جہاں پہ ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے یعنی کہ جو چار کیمپس ہیں لاہور کراچی اسلام آباد اور پشاور اور وہاں جس جس طرح سے ڈیٹا سیٹ مینٹین ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹا کس شکل میں ہے اس کے بارے میں فیکٹس بتاؤں گا اس کے میں آپ کو سیمپلز دکھاؤں گا کچھ میں فیکٹس میرا مطلب یہ ہے کہ جب اس ڈیٹا کو کیوری کریں تو کیا جواب آتے ہیں اس ڈیٹا کے ہیڈر کس قسم کے ہیں ان کو ایکسپلین کریں گے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے کہ پرابلمس کیا ہیں ایشوز کیا ہیں اور کچھ لوگ ان کیمپسز میں ان کو کس طرح ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیٹا فرام لاہور اب جو ڈیٹا لاہور کیمپس میں مینٹین ہو رہا ہے وہ کس شکل کے اندر ہے میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتاتا چلوں اس کے بارے میں لاہور کیمپس میں کوئی ڈیٹا بیس مینٹین نہیں ہو رہی وہاں پہ کوئی ایکسل شیٹ نہیں ہے وہاں کوئی اوریکل کی ڈیٹا بیس نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ سمپل فلیٹ ٹیکسٹ فائلز ہیں اور جو ٹیکسٹ فائل ہیں وہ دو طرح کی ٹیکسٹ فائلز ہیں ایک ٹیکسٹ فائلز وہ ہیں یہ میں نے نوٹس میں ڈال بھی دیے ہیں ان کے جو ٹیکسٹ uh, فائلس کے نامن ہے اور ڈیٹا بھی آپ کو دیا گیا ہے تو وہ جو ٹیکسٹ فائلز ہیں ایک سیٹ آف ٹیکسٹ فائل وہ ہے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک سیشن کے لیے ایک ایسی ٹیکسٹ فائل ہے جس میں کہ اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے یعنی کہ اسٹوڈنٹ کا پرسنل ڈیٹا ہے وہ پرسنل ڈیٹا کیا ہے مثال کے طور پہ اس کا نام فادرز نیم ایڈریس جینڈر اور اس طرح کے دوسرے فیکٹس جو دوسرا ٹیبل ہے اس میں اس کا ایکڈیمک یا کورس کا یا رجسٹریشن کا ڈیٹا ہے کہ اس نے کون سا کورس لیا تھا اس میں کیا گریڈ آیا تھا اس کا اور اس تندر لسٹ گوز آن میں آپ کو ان کے ہیڈرز بھی دکھا دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ 1994 سے لے کے اس سال تک جب یہ میں نے اس کو کمپائل کیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس سال تک یعنی کہ تقریباً گیارہ سال ہو چکے ہیں اس لیے ہر سال ایک انٹری لی جا رہی ہے اور وہ جو ایک انٹری ہے اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کا پرسنل ڈیٹا بھی ہے اور اسٹوڈنٹ کا اکیڈیمک یا کورس یا رجسٹریشن کا ڈیٹا بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 22 ٹیکسٹ فائلس ہیں ٹوئنٹی ٹو ٹیکسٹ فائلس ہیں ٹوئنٹی ٹیکسٹ فائلس اس کا اکیڈیمک ڈیٹا بھی رکھ رہی ہیں اور اس کا پرسنل ڈیٹا بھی رکھ رہی ہیں اس لیے کہ ہر سال ایک نئی انٹری آ رہی ہے چونکہ ایم ایس کا پروگرام بعد میں اسٹارٹ ہوا تھا اس لیے ایم ایس کے پروگرام کے ساتھ بھی فائلز ہیں لیکن وہ فائلس تھوڑی ہیں مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اگر آپ صرف اس ایک کیمپس کو تو یہاں پہ تو کوئی پچیس تیس ٹیکسٹ فائلز موجود ہیں یہاں پہ اور ان پچیس تیس ٹیکسٹ فائلز کو پروسیس کرنا ہے آپ نے یہ اتنا بڑا نائٹ میئر ہے کہ آپ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے اس ڈرون خواب کا اور یہ صرف ایک کیمپس نہیں ہے باقی دیکھتے ہیں باقی کیمپسز میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے باقی سے جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ اس کیمپس میں یعنی کہ لاہور کیمپس میں جو ڈیٹا ہے ٹیکسٹ فائل کے اندر اس کی جو دو قسمیں ہیں ٹیکسٹ کی ان میں ہر قسم میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے آئیے میرے ساتھ ان ٹیکسٹ فائل میں کیا ہے اس کا ایک پہلے سیمپل دیکھتے ہیں آپ ایک نظر پر ڈال ڈالیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سمپل ٹیکسٹ فائل ہے جس کو کہ نوٹ پیڈ میں کھول لیا گیا ہے جس میں رو نمبر اسٹوڈینٹس کے چل رہے ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹ کا نام ہے اس کی جینڈر بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے پہلی لائن جو ہے ہیڈ جو پہلی لائن ہے جس پہ کہ ایس آئی ہے نیم ہے یہ ساری ڈسکرپشن ہے جو کچھ فالو کر رہا ہے اس کے آگے اور یہ جو آپ کو زیروز بہت سارے نظر آ رہے ہیں بیسکلی جینڈر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کیمپس میں ایک ٹیکسٹ فائل ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کا پرسنل ریکارڈ مینٹین کر رہی ہے اور ایک ٹیکسٹ فائل ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کا کورس یا اکیڈیمک یا رجسٹریشن کا ڈیٹا مینٹین کر رہی ہے یہ میں نے آپ کو اس کا سیمپل دکھا دیا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس کا جو ہیڈر تھا یعنی کہ جو آپ کو میں نے ٹیکسٹ فائل دکھائی تھی اس پہ جو پہلی رو تھی وہ تھی کہ اگر اس کو آپ ٹیبل کے فارم میں لے کے جائیں یا ہر کامے کے بعد جو چیز آپ کو اس ٹیکسٹ فائل میں نظر آ رہی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کاما ڈیلیمیٹیڈ وہ کیا چیزیں ہیں ان کا مطلب کیا ہے پہلی چیز تو تھی ایس آئی ڈی یعنی کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو تھا اس کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے ایک سٹرنگ ہے اور ہر اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی جو ہے وہ یونیک ہے اور جس طرح نئے اسٹوڈنٹس آتے جا رہے ہیں اس کیمپس میں ان کا ان کو نیا ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی ملتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ رہی ہے آپ کو تو پھر جو تھا وہاں پہ ایک ایس ٹی انڈر اسکور نیم بھی استعمال کیا گیا تھا جو کہ اسٹوڈنٹ کا نام ہے اس طرح فادر انڈر اسکور نیم ہے جو کہ فادر کا نیم تھا ہاں اس میں ایک بات آپ سمجھ لیں غور سے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایم ایس کے اسٹوڈنٹ آئے ہیں لاہور کیمپس میں ان کے لیے بھی جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی وہ زیرو سے اسٹارٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آئی ڈیز استعمال ہو رہے ہیں وہ یونیک نہیں ہیں یونیکنس کیسے انفورس کی جا سکتی ہے یہ تو ٹیکسٹ فائل ہے ڈیٹا بیس تھوڑی ہے کہ یہاں یونیکنس انفورس کی جا سکتی اس لیے اسٹوڈنٹ آئی ڈی یونیک نہیں ہے یہ ایک پرابلم ہے اور یہ پرابلم آگے جا کے ایک بڑی پرابلم بھی بن سکتی ہے تو کیا یہاں پہ جاتا ہے اس کیمپس میں کہ جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اس کے ساتھ جو اس کا ڈگری پروگرام ہے اس کو جب ملا کے دیکھتے ہیں تو وہ یونیک بن جاتا ہے یعنی کہ اگر اسٹوڈنٹ آئی ڈی زیرو ہے تو وہ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ کی بھی اسٹوڈنٹ آئی ڈی زیرو ہو سکتی ہے بیچلرز والے کی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب آپ ڈگری پروگرام ساتھ لیں گے تو ایم ایس کے اندر وہ یونیک ہی ہوگی یعنی کہ ڈگری پروگرام ملا کے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ ایک یونیک کی بنے گی یہ تو ہوگی بات اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی اس کے ساتھ یہاں پہ جینڈر بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور جینڈر میں جو کنونشن استعمال کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میل کے لیے اور فی میل کے لیے ون یہاں پہ چونکہ یہ ٹیکسٹ فائل ہے اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمیرک ٹائپ ہے کہ بولین ٹائپ ہے کہ ٹیکسٹ ہے یہ ٹیکسٹ ہے ایوری تھنگ از ٹیکسٹ نام بھی ٹیکسٹ ہے ڈیٹ بھی ٹیکسٹ ہے سب چیزیں ٹیکسٹ ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس کی پروسیسنگ خاصا مشکل بن سکتی ہے اسی لیے تو اس کو ٹرانسفارم کرنا پڑے گا اب آپ کو یاد آیا کہ ڈی ٹی ایس میں جو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن جو ٹی ہے وہ کتنا امپارٹنٹ ہے کیونکہ وداؤٹ ٹرانسفارمیشن ڈیٹا استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد اس میں ایڈریس آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ کا اور ایڈریس کی بالکل فری قسم کی فیلڈ ہے وہاں پہ بس آپ نے دو قومے کے درمیان قومے کاؤنٹ کر لیے کہ اس قومے کے بعد اور اگلے قومے کے درمیان جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ایڈریس ہے اور ایڈریس از ہائیلی انسٹرکچرڈ انٹرینسیکلی اور یہاں پہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر یعنی کہ بات یہ ہے کہ وہ بھی ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر ایڈریس ہے یعنی کہ بہت بڑا مسئلہ ہے دو ڈیٹس بھی ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن ڈیٹ ہے جب وہ اس کیمپس میں رجسٹر ہوا تھا نوٹس میں میں نے اس کا ڈیٹ کا فارمیٹ بھی دیا ہوا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ایز اے ڈیٹ فیلڈ نہیں ٹریٹ ہو رہی وہ ایز ٹیکسٹ فیلڈ ہی ٹریٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی فیلڈز ہیں اس کے اندر جیسے اس کا رجسٹریشن کا اسٹیٹس ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اس کیمپس میں ٹرانسفر ہو کے آیا تھا جس کو ٹی سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے یا اس کا ایڈمیشن یہاں پہ ہوا تھا جس کو اے سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس کی ڈگری کا سٹیٹس ہے سی سے مطلب ہے کہ وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکا ہے آئی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ابھی ڈگری جو ہے وہ انکمپلیٹ تو نہیں ہے لیکن انڈر کمپلیشن ہے پھر وہ لاسٹ ڈگری ہے جو کہ کوالیفیکیشن لے کے آخری وہ اس یونیورسٹی میں آیا تھا یا اس کی لاسٹ کوالیفکیشن تھی مثال کے طور پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اسی کیمپس سے بیچلرس کرتا ہے اور بیچلرس کرنے سے پہلے جو اس کی لاسٹ ڈگری تھی وہ ہوگی اس کی ایف اے ہوگی ایف ایس سی ای یا اے لیول ہوگی ٹھیک ہے بیچلرس کرنے کے بعد اگر وہ اسی یونیورسٹی کے ایم ایس پروگرام میں ایڈمیشن لیتا ہے تو پھر اس کی لاسٹ ڈگری چینج ہو جائے گی جو کہ اس کی بیچلرز یا ای بی ایس ڈگری بن جائے گی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو کہ ایم ایس پروگرام میں آئیں اور انہوں نے پہلے سے ایم ایس کی گئے. یہ بھی یہ بھی ہے تو یہ میں نے آپ کو کچھ بتایا جو اسٹوڈنٹ کی ٹیکسٹ فائل ہے اس کی ہیڈر کے بارے میں اور یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ ان کو آگے جا کے استعمال کریں گے اسٹوڈنٹ کے ہیڈر کے بعد میں ایک کورس کے ہیڈر کے پہ جاتا ہوں اب کورس کے ہیڈر کا جو جو فلیٹ فائل ہے اس کو لنک اپ کیسے کیا جائے گا جو اسٹوڈنٹ کی پرسنل ڈیٹا ہے وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ یاد رکھیں یہاں پہ کوئی ٹیبل نہیں ہے یہاں پہ کوئی فورن کی ریلیشن شپ نہیں ہے لیکن یہ ایک الگ ٹیکسٹ فائل مینٹین کی جا رہی ہے وہاں پہ کیا ریکارڈ چیزیں کی جا ہیں مثال کے طور پہ ڈگری کون سی ہے سیمسٹر کون سا سی ہے کورس کیا لیا تھا مارکس کتنے ہیں اور ڈسپلن کیا ہے یعنی کہ اس کو ایکسپلسٹلی بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی آپ بات سمجھ گئے تو یہ جب ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے یعنی کہ اب ہم ویئر ہاؤس بنانے کے طرف قدم اٹھانے شروع کر دیے اب ہم اس ڈیٹا کو جو ٹیکسٹ فائل ہے اس کو کسی طرح سے پروسیس کرتے ہیں اور پروسیس کر کے جو فیکٹس نکلیں گے جو جو چیزیں نکلیں گی اس میں سے وچ آر انڈینائبل جو موجود ہیں ان کو ہم فیکٹس کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں میل کتنے ہیں کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے گریجویشن کر لی ہے کتنے اسٹوڈنٹس نے بیچلرس کی کتنے انہوں نے ایم ایس کی ان کو ہم فیکٹس کہہ رہے ہیں تو میں نے جو فیکٹس نکال دیے اور نوٹس میں بھی ڈال دیے ہیں تاکہ ان کو آپ دیکھ بھی لیں یہ فیکٹس نکالنے کا مقصد کیا ہے ہاں جی ہاں آپ نے صحیح کہا ویسے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ فیکٹس ہیں جو کہ ہم نے ڈیٹا کو ٹرانسفارم کیے بغیر نکالے ہیں وداؤٹ ٹرانسفارمیشن اور جب ہم ڈیٹا کو ٹرانسفارم کر لیں گے اس کو اسٹینڈائز بھی کریں گے اور بہت سارے جو مسائل ڈیٹا کے ساتھ موجود ہیں جن کو ہم آگے آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے تو پھر اس کے اینڈ میں جب یہ دوبارہ فیکٹس نکالیں گے لاہور کیمپس کے لیے ان کو آپس میں کمپیر کریں گے تو تب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فیکٹس تھے یہ فرق آئیں گے یہ وہی مثال ہے جو کہ کئی جگہ پہ اپلیکیبل ہو سکتی ہے بیفور ٹرانسفارمیشن اینڈ آفٹر ٹرانسفارمیشن ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو فیکٹس بتایا اب ہم باقی کیمپس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ڈیٹا فرام کراچی کراچی کیمپس میں کیا ہے کراچی کیمپس میں ٹیکسٹ فائل تو مینٹین نہیں کر رہی کی جا رہی لیکن وہاں پہ ایکسل کی شیٹس یا ایکسل کی بکس میں ڈیٹا اسٹور کیا گیا اور وہ جو ڈیٹا اسٹور کیا گیا وہاں پہ آ, تین بکس مینٹین کی گئیں ایک بک اسٹوڈنٹس کے بارے میں تھی یعنی کہ اس میں اسٹوڈنٹ کا پرسنل ڈیٹا تھا ایک جو بک تھی وہ بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہے اور ایک جو بک ہے وہ ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہے وہ ہے جس میں کہ اس کی کورس کی انفارمیشن ہے اور جو اسٹوڈینٹ کے بارے میں بک ہے اس میں دو شیٹس مینٹین کی گئی ہیں ایک وہ اسٹوڈینٹس جو کہ بیچلرس کے اسٹوڈینٹس ہیں اور ایک وہ اسٹوڈینٹس جو کہ ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ دیکھ لیں یہ پرابلم جو ہے نا وہ آہستہ آستہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے یعنی کہ ایک کیمپس نے ٹیکسٹ فائلز میں ڈیٹا مینٹین کیا اور دو ٹیکسٹ فائلز رکھی جو دوسرا کیمپس ہے اس نے ایکسل استعمال کیا ایکسل میں اس نے تین بکس استعمال کی اور جو ایک بک تھی وہاں اس نے تین شیٹس استعمال کی ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور یہی چیزیں آپ کو ڈیٹا بیراؤز میں ملتی ہیں اس لیے کہ یاد رکھیں اگر آپ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے تو ان ساری خرابیاں کیا لیں ان کو آپ یہ ایشوز کیا لیں یہ سارے ایشوز یا خرابیاں ایک ہی کیمپس کے ساتھ ہوتیں اور وہیں پہ آپ اس ڈیٹا کو لے کے چل رہے ہوتے جب آپ ڈیٹا ہیٹروجینئس سورسز سے سینٹرلائز جگہ پہ لے کے آئیں گے یہ مسائل پیدا ہوں گے اب میں آپ کو اس کا ایک سیمپل دکھاتا ہوں جو کہ کراچی میں ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہے وہ کیسا لگتا ہے کوئی اس میں اتنی خاص چیز دیکھنے والی نہیں ہے پھر بھی آپ ایک نظر سکرین پہ ڈال لیں جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ایکسل کی شیٹ ہے اور پہلی بات جو آپ نے یقیناً نوٹ کی ہوگی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ انسٹیٹ آف ایس آئی ڈی جو کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی تھا لاہور کیمپس میں یہاں پہ ایس ٹی انڈر اسکور آئی ڈی ہے یعنی کہ کالم کا نام چینج ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلے وہاں پہ ایس ٹی انڈر اسکور نیم تھا جو کہ اسٹوڈنٹ کا نیم تھا لاہور کیمپس میں یہاں صرف نیم ہے اور اس طرح اور بھی اس میں چینجز ہیں یعنی کہ پرابلم کی کمپلیکسٹی میں ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہو گیا پرابلم اور کمپلیکس ہو گئی بلکہ یہ پرابلم کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتی جائے گی اسی لیے تو آپ کو آٹومیشن کی ضرورت ہے اسی لیے بہتر ہے کہ ٹولز استعمال کریں اور ٹول اسی لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ کا جو ریکارڈ مینٹین ہو رہا تھا جو پرسنل ریکارڈ تھا اس کا ہیڈر کیا تھا میں آپ کو اس کے ہیڈر کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں جی ساتھیو تو اس میں جو ہیڈر استعمال ہوا تھا اس کی ڈیٹیل ذرا زیادہ لمبی ہے تو میں آپ کو سلائڈ پہ بھی دکھا سکتا ہوں آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈال لیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ انڈر اسکور آئی ڈی ہے جو کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے پہلے فادرز نیم تھا اب صرف فادر آ چکا ہے اور پہلے جینڈر استعمال کیا گیا تھا یہاں پہ ایم سلیش ایف استعمال کیا گیا ہے اسی طرح باقی چیزیں بھی چینج ہو گئی ہیں پتہ یہ چلا کہ خاصی ویریشن آ چکی ہے ویریشن یہاں پہ کیوں آئی ہے ویریشن اس لیے آئی ہے کہ دونوں کیمپسز میں کمیونیکیشن کا فقدان کمیونیکیشن کا فقدان ان دا کانٹیکس آف سپورٹ ہے اس لیے کہ وہاں پہ جو سسٹمز ایوالو ہوتے رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ایوالو ہوئے ہیں اس پرٹیکولر کیمپس کی ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کے لیے اس پرٹیکولر کیمپس کے جو اویلیبل ریسورسز تھے ان ریسورسز کو لے کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو میری بات سمجھ آئی جی ساتھی ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کراچی کیمپس میں جو ایکسل فائل تھی اس میں اسٹوڈنٹس کے جو ڈیٹا مینٹین کیا جا رہا تھا پرسنل ڈیٹا اس کے جو کالمس تھے یا ایٹریبیوٹس تھے ان کے نام کیا ہیں ہاں ایکسل میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے ایکسل میں ڈیٹا مینٹین کرنے کا کیا فائدہ ہے ہاں ایکسل میں آپ نے کام کیا یقیناً کام کیا ہے ایکسل میں آپ کالم کو ٹائپ اسائن کر سکتے ہیں ٹیکسٹ فائل میں ہر چیز پلین ٹیکسٹ ہے لیکن ایکسل میں جو کالمز ہیں ان کو ٹائپ اسائن کی جا سکتی ہے یعنی کہ اس میں آپ ایسے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں اور ایسی کچھ چیزیں اور بھی کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو اگلے آنے والی سلائیڈس میں بتاؤں گا جو کہ ٹیکسٹ فائل میں نہیں کی جا سکتی لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو چکا ہے میں آپ کو اس مسئلے کے بارے میں بتاتا ہوں جی ساتھیوں یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ جو ڈگریز کی انفارمیشن تھی یعنی کہ اسٹوڈنٹ بیچلرس کا اسٹوڈنٹ ہے بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے یا ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسپلسڈلی ڈیفائنڈ نہیں ہے یعنی کہ آپ کی جو ایون ایکسل شیٹ تو موجود ہے لیکن وہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اسٹوڈنٹ بیچلرس کا ہے کہ ایم ایس کا ہے یہ اس کے لیے کیوں نہیں بتایا گیا کیونکہ سپریٹ شیٹس مینٹین کر لی گئی ہیں یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ کی بک تھی یہ میں ایکسل کی ٹرمنالوجی استعمال کر رہا ہوں جو اسٹوڈینٹ کی بک تھی اس میں سپریٹ شیٹ رکھی گئی ہے بیچلرس کے اسٹوڈینٹس کے لیے اور سپریٹ شیٹ رکھی گئی ہے ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے یعنی کہ آپ کے جو مین ایکسل شیٹ ہے وہاں پہ اس کی ڈگری کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہنے کو تو یہ ذرا بات آسان سی ہے لیکن جب ایسی بہت ساری آسان آسان چیزیں جمع ہونے شروع ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خاصی مشکل چیز تھی اتنی آسان بھی نہیں تھی اور یہ کیا چیز یہ میٹر ڈیٹا ہے یہ آپ کو ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ جس کو آپ نے آگے جا کے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب میں آپ کو کراچی کیمپس کے فیکٹس بتاتا ہوں یہ میں نے نوٹس میں بھی دے دی ہیں اور یہ فیکٹس آپ نمبرز ہیں بیسکلی آپ دیکھ لیں کیا ہے کہ جی کتنے اسٹوڈینٹس ہیں میل کتنے ہیں بیچلرز کے کتنے ہیں کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیچلرس کے گریجویٹ کر چکے ہیں کتنے اسٹوڈینٹس ایم ایس کے گریجویٹ کر چکے ہیں آپ ایک بات ذرا ذہن میں لے کے آئیں کہ اگر آپ کسی نہ کسی طرح پروسیس کر کے جو اسلام آباد کا سوری جو لاہور کا ڈیٹا تھا اس کو ایک آپ ڈیٹا بیس میں لے آئیں سیکول سرور کسی ڈیٹا بیس میں لے آئیں تھرو دا امپورٹ ایکسپورٹ وزٹ اور یہ جو ایکسل کا ڈیٹا ہے اس کو بھی آپ تھرو امپورٹ ایکسپورٹ وزٹ سیکول سرور کی ایک انسٹنس میں لے کے آ جائیں اور پھر ایک کیوری رن کریں جینڈر نکالنے کے لیے جو کیوری لاہور پہ چلتی ہو کیا وہ کیوری کراچی کے ڈیٹا پہ چلے گی نہیں چلے گی کیوں نہیں چلے گی اس لیے کہ لاہور کیمپس میں جینڈر کے لیے استعمال کیا تھا Zero, فی میل کے لیے زیرو فیمیل کے لیے ون جو کراچی کیمپس ہے وہاں ایم اور ایف استعمال کیے گئے ہیں نہ صرف یہ بلکہ کالمز کا نام بھی فرق ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس لیے کیوری نے چل کے کبھی نہیں دکھانا آپ کو ہے چلا کہ ٹرانسفارمیشن کے بغیر آپ جو سمپل قسم کی کیوریز ہیں وہ بھی نہیں چلا سکتے اب آپ کو پتہ چلا کہ میں نے آپ کو ڈی ٹی ایس کے بارے میں پہلے کیوں بتایا تھا تاکہ ان دونوں لیبز کے لیکچرس کو آپ میں لنک کر سکیں جی ساتھی تو اب ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کے کیمپس کے بارے میں اسلام آباد میں ایکسس کے ٹیبل میں ڈیٹا مینٹین کیا جا رہا ہے اور ایکسس کے اندر تین ٹیبل رکھے گئے ہیں ایک ٹیبل وہ ہے جس میں کہ اسٹوڈنٹس کا پرسنل ڈیٹا ہے جو کہ بیچلرس کے اسٹوڈنٹس ہیں ایک ٹیبل وہ ہے جس میں کہ اسٹوڈنٹس جو ایم والے ہیں ان کا پرسنل ڈیٹا ہے اور ایک رجسٹریشن کا ٹیبل ہے جس میں کہ دونوں اسٹوڈنٹس کے رجسٹریشن یا جو انہوں نے کورسز لیے ہیں اس کا ڈیٹا رکھا گیا ہے چونکہ یہاں پہ ایک کنسسٹنٹلی ایک پرابلم چل رہی ہے پرابلم وہ جان بوجھ کے اس میں ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کی ہے جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی تھی وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے بیچلرز اور ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو اس پرابلم کو یہاں پہ انفورس کرنے کے لیے تاکہ آپ کو اور چیلنجنگ قسم کے انوائرمنٹ ملے جو ایم ایس کا ٹیبل ہے افکورس وہاں پہ بھی زیرو سے کی اسٹارٹ ہو رہی جو اسٹوڈنٹ ڈیز ہیں اور جو بیچلرس کا ٹیبل ہے وہاں بھی اسی طرح سے کیز سٹارٹ ہو رہی ہیں اور جو اس کی رجسٹریشن والی انفارمیشن ہے وہاں پہ بھی, بھی ایسی کیز اسٹارٹ ہو رہی ہیں لیکن ان کو پرائمری کی بنا دیا گیا ہے آپ میری بات سمجھ لیں اس کو پرائمری کی بنا دیا گیا ہے لیکن پرابلم از اگین پریزینٹ اوور دے جان بوجھ کے یہ پرابلم ڈالی گئی ہے تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا اب تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ایکسیس کا ٹیبل ہے اس کا ہیڈر کیا ہے ہاں ایک بات جو کہ میرے خیال میں آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے چونکہ ہم ایک ایکسیس کے ٹیبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے یہاں پہ کالمس کے ساتھ ڈیٹا ٹائپ اسائن کی جا سکتی ہے یہاں پہ سیکول چلائی جا سکتی ہے یہ جو اس کے ایشوز اور باتیں ہیں یہ میں آپ کو مزید آگے چل کے اگلی سلائڈ میں بتاؤں گا جی ساتھی تو مزید آگے چلتے ہیں اسلام آباد کے میں جو ڈیٹا مینٹین کیا جا رہا ہے اس کا میں آپ کو سیمپل دکھاتا ہوں وچ از این تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک رول نمبر ہے یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہم لے کے چل رہے تھے یا ایس ٹی انڈر اسکور آئی ڈی تھا وہ یہاں پہ ایک نئی چیز آ چکی ہے تیسری چیز یہاں پہ آ گئی ہے یعنی کہ رول نم ہے پھر نیم ہے فادر ہے ڈیٹ آف برتھ ایجوکیشن اور جینڈر تو آپ یہ دیکھیں آپ شاید بڑا خوش ہوں گے ٹھیک ہے جی ایک کنسسٹینسی یہاں پہ نکل کے آ گئی کنسسٹینسی یہ نکلی کہ جو لاہور کا کیمپس تھا اس کی جو ٹیکسٹ فائل تھی وہاں جو کالم کہہ لیں آپ جو امپلائیڈ کالم تھا جینڈر کے لیے اس کا نام بھی جینڈر تھا بڑی خوشی کی بات ہے جو اسلام آباد کیمپس میں ایکسس فائل ہے وہاں پہ بھی جو کالم جینڈر کے نام سے ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے یہ شاید آپ نے پک کر لیا ہوگا یہاں پہ جو نام آپ نے دیکھا تھا عامر ظمیر جو میں نے آپ کو سیمپل دکھایا تھا ان کے ساتھ جو جینڈر کی کوڈ ہے وہ ون لگی ہوئی ہے اور جو لاہور کا جو ڈیٹا تھا وہاں پہ جو میل تھے ان کے ساتھ جو کوڈ استعمال ہوئی تھی وہ زیرو کی کوڈ استعمال ہوئی تھی یعنی کہ کوڈس فرق ہیں مطلب کہنے کا کہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے ڈی ٹی ایس کے ساتھ لاہور کے ڈیٹا کو ٹرانسفارم کیا سیکول سرور کے انسٹنس میں سیو کیا اور کیوری میں جینڈر کر کے آپ نے اسٹوڈینٹس جو تھے وہ میل کاؤنٹ کر لیے جس کے ساتھ جینڈر زیرو تھی اگر اسی کیوری کو آپ اسلام آباد کیمپس میں لگائیں جب آپ نے ایکسس کو ڈی ٹی ایس کے تھرو سیکول سرور میں ٹرانسفارم کر لیا تو جو آپ جس کو آپ میل پاپولیشن سمجھ رہے ہوں گے اسلام آباد کیمپس کے لیے وہ میل پاپولیشن نہیں ہوگی وہ تو فیمیل پاپولیشن ملے گی آپ کو اس لیے کہ جینڈر کے لیے کوڈ فرق استعمال ہو رہی ہے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے خیال نہ کیا اور یہ میٹا ڈیٹا کو نہ دیکھا تو اپوزٹ ریزلٹس آ رہے ہوں گے ایرر بھی کوئی نہیں اپیرنٹلی سامنے آ رہا ہوگا یہ بڑے خطرے والی باتیں یہ جتنے زیادہ کالمز ہوں گے جتنے زیادہ ڈیٹا سورسز ہوں گے اتنے زیادہ مسائل ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپریٹنگ سسٹم کو چینج نہیں کیا میں نے ابھی جو ڈیٹا ریپرزنٹیشن کا فارمیٹ تھا اس کو ایس کی رکھا ہے اس کو ایف نہیں رکھا ورنہ تو یہ اتنے بڑے بڑے ایشوز بن جاتے کہ یہ پھر ایک لیب کے اندر آنے پھر تو یہ پورا ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے آپ کو میری بات اب میں آپ کو اسٹوڈنٹ ہیڈر کے بارے میں بتاتا ہوں کچھ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کچھ میں آپ کی سمجھنے کے لیے فار دا ایز آف انڈرسٹینڈنگ اس کو میں نے بریفلی کچھ بتاتا چلوں میں آپ کو ایک تو یہ ہے کہ جینڈر جو ہے وہ اس کی ریپرزینٹیشن چینج ہو چکی ہے اور پہلے آپ کے پاس ایس آئی ڈی تھا پھر ایس ٹی انڈر اسکور آئی ڈی تھا اب رول نم یہاں پہ آ ہے ٹھیک ہے جی جو ہمارے پاس ڈیٹا کراچی کا تھا وہاں پہ ایم سلیش ایف کو یار استعمال کیا گیا تھا جینڈر کے لیے یہاں پہ صرف جینڈر کو استعمال کیا گیا ہے آف کورس ایڈریس وہی چل رہا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی اپنی ٹائپ ان کے ساتھ ڈیٹا کی ایسوسیڈ ہے اسی طرح کورس کا جو ہیڈر ہے وہ بھی یہاں پہ ہے اس کے اٹس سملر ٹو جو پہلے استعمال کیا گیا تھا لیکن چونکہ یہاں آپ کے پاس ایک ایکسس ٹیبل تھا یا چلیں مے بی ٹیبل جو ہے وہ ڈكٹیٹ تو نہیں کر رہا لیکن یہاں پہ امپلائیڈ ایکسپلیسٹلی نہیں ہے یہاں پہ امپلائیڈ ہو سکتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈگری کون سی اس کی بیچلرز ہے کہ اس کی ایم ایس ہے اس لیے کہ یہاں پہ یہ کیا گیا ہے کہ ڈسپلن کے اندر ڈسپلن ایک کالم کا نام ہے جہاں پہ ڈگری از فالوڈ بائے دا اس کے جو جس پروگرام کے اندر ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں یا کمپیوٹر انجینئرنگ میں یعنی کہ آپ اس کو وہاں سے پک کر سکتے ہیں exactly کوئی کالم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ایک سسٹنڈائز جگہ پہ لے کے جائیں گے جب آپ ڈیٹا بیئر بنانے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ یا سینٹرلائز ڈیٹا بیس کی طرف جائیں گے تو آپ کو اسٹوڈنٹ کی جو ہے اس کے لیے اسلام آباد کے ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی یہ اٹ ول بی ون ٹو مینی یا ایگزیکٹلی ون ٹو ٹو کی ٹرانسفارمیشن ہوگی جہاں آپ ڈسپلن کے دو حصے کریں گے ایک تو وہ ڈگری ہوگی ایم ایس یا بی ایس اور دوسری وہ کس چیز کے اندر ہے کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں سمجھنے میں بات میری دس از آل اباؤٹ میٹر ڈیٹا پھر کچھ فیکٹس میں بتاتا چلوں آپ کو یہ میں نے نوٹس میں بھی ڈال دیے ہیں آ, یہ فیکٹس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ چوریز رن کریں گے ٹرانسفارمیشن کے بعد تو کافی چانس ہے کہ جو رزلٹس اس وقت آپ کے پاس آئے تھے وداؤٹ ٹرانسفارمیشن کچھ اور ریزلٹس آئیں گے اس سے فرق کافی چانسز سے فرق ریزلٹس آئیں گے اچھا جی اب اس کے بعد میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ چار کیمپسز ہیں ایک پشاور کا بھی کیمپس ہے جو کہ چوتھا کیمپس تھا تو اب سارے اگر میں نے کیمپسز کے بارے میں آپ کو بتا دیا تو اٹ ول ناٹ بی ویری انٹرسٹنگ جی تو پشاور کے کیمپس کے بارے میں میں آپ کو سیمپل نہیں دکھاتا کیونکہ وہاں بھی ایک ٹیکسٹ فائل مینٹین ہو رہی ہے جو کہ آپ کو ڈیٹا سیٹ میں دے دی اور جو اس کے ہیڈرز ہیں وہ جب آپ اس ٹیکسٹ فائل کو دیکھیں گے تو آپ کو ہیڈرز بھی پتہ چل جائیں گے تو تھوڑا سی آپ بھی محنت کریں نا سارا کام تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تو آپ ایسا کریں کہ ایک, ایک ایکسرسائز میں نے آپ کو دی ہے اس ایکسرسائز میں آپ نے پشاور کیمپس کے ڈیموگرافکس یا فیکٹس نکال ہیں یہ ڈیموگرافکس گرافكس یا فیکس وہی ہوں گے جو کہ میں نے آپ کو پہلے تین كیمپسز کے بارے میں بتائے تھے یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی پشاور کیمپس میں جان بوجھ کے کچھ اور ڈیٹا کے اندر مسائل ڈالے گئے ہیں آپ نے ان مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کون سی پرابلمس ہیں وہ پرابلمس کا ایفیکٹ ڈیموگرافکس کے اوپر بھی آئے گا اور آپ نے سلوشن پرپوز کرنا ہے کہ ان پرابلمس کو ریزالو کیسے کرنا ہے یہ آپ کی ایکسرسائز ہے آپ میری بات سمجھ لیں گڈ تو یہ تو بات ہوگی چاروں کیمپسز کی اب ہم چلتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان سے پرابلمس کیا پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو پرابلمس اس میں پیدا ہو رہی ہیں ان پرابلمس کو لوگ ریزالو کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میری بات سمجھائیے آپ کو آگے چلتے ہیں پرابلمس ود دا ایڈاک اپروچ یہ جو اپروچز سارے کیمپسز میں آبزرو کی جا رہی ہیں یہ ان میں کوئی آپس میں ریلیشن نہیں ہے اس میں کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے جس کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس کا جو دل چاہا اس نے وہ کر لیا کسی نے کہا جی میں نے ایکسس میں بنانی ہے ریکارڈز مینٹین کرنے کسی نے کہا نہیں جی میں نے ایکسل میں کرنے کسی نے ٹیکسٹ میں کر لیا ہے کسی نے کہا نہیں جی کالم کا نام یہ نہیں یہ ہونا چاہیے کسی نے کہا نہیں یہ نہیں یہ ہونا چاہیے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ اڈھ ہاک ہی ہوئی نا دیر از نو فارملزم اوور ہیئر دیر از نو اسٹینڈرڈائزیشن اوور اس لیے جب آپ اس ڈیٹا کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹیگریٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے جب جو اسلام آباد میں ہیڈ آفس کے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس فارمیٹ میں ڈیٹا دیں تو وہ ڈیٹا کیسے دیں اس فارمیٹ میں ڈیٹا تو اسٹور ہی نہیں ایسے فارمیٹ میں ہوا ہوا ڈیٹا تو کسی ٹیبل کے اندر ہی اسٹور نہیں ہوا ٹیکسٹ فائل کے اندر ہے اس ٹیکسٹ فائل کو ایک ٹیبل کے اندر لانا ایک نائٹ میئر ہے اس لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈیٹا کو ٹیکسٹ فائل میں ہی رہنے دیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نائٹ میں ہے وہ اور ڈرونا ہوتا جا رہا ہے وہ اور ڈرونا ہوتا جا رہا ہے اس کی مثال وہ دانت کی درد جیسی ہے کہ آپ کے دانت میں درد ہے اور ڈر کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے ہے کہ جو دانت کا درد تھا اس میں کیوٹی بن گئی ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گئے پتہ چلا جو کیوٹی تھی وہ روٹ کنال تک پہنچ گئی ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گئے پتہ چلا کہ دانت نکالنا پڑ گیا ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہی پڑ گیا یہ لگتا ہے کہ پرابلم کمپاؤنڈ ہوتی جا رہی ہیں ہوتی جا رہی ہیں ہوتی جا رہی ہیں تو اس ایڈہک ازم سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس میں پرابلمس کون سی پیدا ہوئی ہیں تو ہم باری باری چند مین پرابلمس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ میں نے تین پرابلمس آئیڈینٹیفائی کی ہیں تین فنڈامنٹل اور مین پرابلمس آپ غور کریں گے آپ کو اور بھی پرابلمس نظر آ جائیں گی نان سٹینڈرڈ ڈیٹا سورسز اس کا یہ ہے کہ جی کسی بھی کیمپس میں سوائے جو شاور کیمپس ہے اور لاہور کیمپس ہے کوئی چیز کامن نہیں ہے تو اب اس میں خوشی کی بات نہیں ہے کہ جو لاہور کیمپس تھا اور جو پشاور کیمپس تھا انہوں نے کامن ڈیٹا سورس استعمال کیا ہے انہوں نے ایک نارمل ڈیٹا سورس ہی استعمال نہیں کیا وہاں تو ٹیکسٹ فائل میں ٹھلا ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا ہے یہ تو کوئی اسٹینڈرڈ چیز نہیں ہے یہ تو کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے یعنی کہ جو لاہور کیمپس ہے وہاں ٹیکسٹ فائل ہے جو کراچی کیمپس ہے وہاں ایکسل فائل ہے اسلام آباد میں ایکسیس ہے پشاور میں اگین ٹیکسٹ فائل ہے دیر از نو اسٹینڈرڈائزیشن یعنی کہ ڈیٹا سورس کی بھی اسٹینڈائزیشن نہیں ہے اس کا مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اگر ایک سینٹرل رپوزیٹری بنائی جائے ہیڈ آفس میں اور وہاں پہ ایک پیکج بنایا جائے جو کہ کنیکٹ کرے ایک ڈیٹا سورس سے اور ڈیٹا لا کے ٹرانسفارم کرے یہ پیکج نہیں چل سکتا اس لیے کہ کامن ڈیٹا سورس ہی نہیں ہے بات سمجھے میری آپ یہ ڈی ٹی ایس کا کنیکشن بنا اس کے ساتھ آ کے. اگلا پوائنٹ ہے نان ایٹریبیوٹس اس میں کیا بات ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایٹریبیوٹس ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی تھا میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں ان کا نام ہی کامن نہیں ہے ٹھیک ہے جی جہاں جینڈر کے لیے تھا کہیں پہ نہ نا صرف نام کامن نہیں ہے بلکہ اس کی نوٹیشن بھی فرق ہے چلے نام اور نت... آپ نوٹیشن کا تو آپ سملر میننگ ورڈز میں لے سکتے ہیں لیکن جو ان کے کانٹینٹس ہیں وہ کانٹینٹس ہی فرق نہیں تھے ابھی آپ نے غور سے نہیں دیکھا اگر آپ غور سے دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ جو جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی کورسپونڈنگ جو پوزیشنز ہیں وہ پوزیشنز ہی سیم نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹیبل میں جو پوزیشن آ رہی ہے ٹیبل جو ہے میں ڈبل کورس میں لے رہا ہوں یعنی کہ لٹرل میننگ میں نہیں ہے ایک جگہ پہ جو پوزیشن جینڈر کی ہے وہ دوسری جگہ پہ نہیں ہے اور جو دوسری جگہ پہ پوزیشن ہے وہ تیسری جگہ پہ نہیں اور جو چوتھی جگہ تھی اس کا تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے وہ تو میں نے آپ کو ایکسرسائز دے دی تھی تو یہ جو بھی ساری باتیں تھیں اس کی میں نے ایک سمری سی بنائی ہے میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاتا ہوں اب ایک نظر آپ اگر سکرین پہ ڈالیں تو اس کی ایک میں نے سمری بنائی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سمری میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آئیڈنٹیفیکیشن تھی اسٹوڈنٹ کے لیے لاہور میں ایس آئی ڈی استعمال کی گئی ہے جو کالم کا نام ہے کراچی میں کچھ اور ہے اسلام آباد میں کچھ اور ہے اور پشاور میں وہ کچھ اور ہی ہے اسی طرح جو جینڈر تھی وہ لاہور میں 01 ون اس کالم کا نام تو جینڈر ہے اور کوڈ اس کے لیے زیرو ہے کراچی کے لیے ایم یا ایف ہے اور اسلام آباد کے لیے اس کے اپوزٹ ہے اینڈ انٹرسٹنگ انف انٹرسٹنگ انف کہ لاہور میں جو فورتھ پوزیشن ہے وہ جینڈر کے لیے ہے کراچی میں پانچویں پوزیشن جینڈر کے لیے ہے اور اسلام آباد میں نائنتھ پوزیشن جو ہے یا نائنتھ کالم وہ جینڈر کے لیے اور جو ڈگری تھی جو لاہور کا ڈیٹا ہے وہاں ڈگری جو ہے وہ ایکسپلیسٹلی بتا دی گئی ہے کراچی میں امپلائڈ ہے لاہور میں امپلائیڈ ہے پشاور کا میں آپ کو بتا نہیں رہا کیونکہ اس کو آپ نے ایکسرسائز کے اندر اس کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے سوالوں کے جواب دینے ہیں تیسری پرابلم اس میں کیا ہے نان نارملائز ڈیٹا بیسز یہ تیسری پرابلم ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو ڈیٹا بیسز مینٹین ہی نہیں کی جا رہی سوائے اسلام آباد کیمپس میں کہیں ڈیٹا بیس مینٹین ہی نہیں کی جا رہی پہلے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے تو یہاں ڈیٹا بیس کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی اسلام آباد کیمپس میں تو نارملائزیشن کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ ٹیبلس بنا لیے گئے ہیں ٹیبلس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے دیکھی جائے گی جب کوئی چوری ایسی بنے گی جہاں پرفارمنس باٹن لیگ بنے گی یا ریپوٹیشن آف ڈیٹا ہو یا اسپیس کا ایشو آ رہا ہے جب تک کام چلتا ہے کام چل رہا ہے یہ ایک ٹپکل قسم کی سینائی ہو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ جو کیمپسز ہیں انہوں نے کسی نے اگر وہ ٹیبلز اگر اس ایکسل شیٹ کو بھی ٹیبلز میں کنورٹ کر لیتے تو کوئی ٹیبلز ادھر دو ٹیبلز ہیں کہیں پہ تین ٹیبل ہیں کہیں ایک ٹیبل table ہے ٹیبلز کے نام کیا ہوں گے ہائیلی نان اسٹینڈرڈ اپروچ کوئی چیز بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کوئی چیز بھی سیدھی نہیں ہے کوئی سرا سیدھا نہیں, نہیں ہے مسئلہ ہے یہ مسائل ڈیٹا ویر میں ایکسیپشن نہیں ہے بلکہ ریالٹی ہیں تو میں نے آپ کو وہ تین پرابلمز بتائیں آپ اگر اس پہ غور کریں گے آپ سوچیں گے تو آپ کو اور بھی بہت سی پرابلمز اور مسائل نظر آئیں گے اب ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ ان تین ڈیٹا سٹوریج میکینزمس کی طرف دیکھتے ہیں یا فارمیٹس کی طرف دیکھتے ہیں یا اپروچز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ مختلف کیمپسز میں اپلائی کی جا رہی ہیں ڈپلائی کی جا رہی ہیں یا فالو کی جا رہی ہیں تو پہلے میں بات کرتا ہوں نوٹ پیڈ کے بارے میں اب نوٹ پیڈ بیس ڈیٹا ریکارڈنگ از ویری انسوٹیبل اس لیے کہ یہاں پہ تو آپ کیوں کیوری رانی نہیں کر سکتے مطلب یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے کہ آپ کیوری کوئی رن نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ نہ کیوری رن کر سکتے ہیں نہ آپ یہاں کوئی پراپر ڈیٹا کو ٹائپ اسائن کر سکتے ہیں جب آپ نے ڈیٹا کو ٹائپ ہی اسائن نہیں کی تو آپ یہ انشور نہیں کر سکتے کہ جب کوئی ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے تو کیا ڈیٹا صحیح ڈیٹا صحیح جگہ پہ انٹر ہو رہا ہے ٹائپ میں اسمیچ تو نہیں ہے آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے آپ ایسے اور بہت سارے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی شارٹ کٹس استعمال کرنی پڑیں گی یا کچھ اور ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑیں گی ان چیزوں کو کرنے کے لیے جو کہ ٹیکسٹ فائل سپورٹ نہیں کرتے مثال کے طور پہ کوئی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے اگر کوئی چیز ڈھونڈنی ہے اس میں لوکیٹ کرنی ہے تو آخر ٹیکسٹ نوٹ پیڈ میں فائنڈ کی بھی تو آپشن ہوتی ہے چلیں آپ کی بات مان لی فائن کی تو آپشن ہوتی ہے فائن سے آپ کیا کچھ فائن کر سکتے ہیں فائن سے آپ یہ فائن کر سکتے ہیں کہ مجھے ریکارڈ نمبر پانچ سو چھیانوے دکھا دو نہیں کر سکتے میں کہوں چلیں جی ریکارڈ نمبر پانچ سو نہ دکھائیں مجھے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا ریکارڈ دکھا دیں یا چلیں اسٹوڈینٹ آئی ڈی کا ریکارڈ دکھا دیں کتنی ٹرائز کرنی پڑیں گی 16 جو ہے وہ کہاں کہاں پہ نہیں آ سکتا 16 ایڈریس میں آ سکتا ہے اسٹریٹ نمبر سکسٹین ہو سکتا ہے مکان نمبر سکسٹین ہو سکتا ہے کسی کا جو ڈیٹ آف बर्थ میں جو ڈے ہے وہ سولہ ہو سکتا ہے رجسٹریشن ڈیٹ سولہ میں آ سکتی ہے تو سکسٹین کے لیے بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں چلیں جی ہم سکسٹین کی بات نہیں کر رہے یہ تو بڑی ریپیٹنگ سی ویلیو ہے نام کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں فائن کمانڈ کے ساتھ کسی ایک نام کو سرچ کرتا ہوں سے فار احمد انصاری اس کو میں سرچ کرتا ہوں چلیں جی فائنڈ کمانڈ سے سرچ کر لیا کیا کامیاب ہوں گے کافی چان سے کامیاب نہ ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو احمد انصاری کی سپیلنگ لکھی ہے اس ٹیکسٹ فائل میں سپیلنگ کچھ اور تھی وہاں پہ احمد جو اینڈ ہو رہا تھا وہ ای ڈی کے ساتھ ہو رہا تھا آپ نے اے ڈی کر دیا یہاں وہاں پہ ملٹیپل سپیلنگز تھیں ٹھیک ہے اور آپ کوئی بھی اسپیلنگ جو تھی وہ میچ نہ کر پائے اور وہاں ڈیٹا موجود تھا لیکن آپ نے ایسی سپیلنگ لکھ دی جو وہاں میچ نہیں کر پائی یہ تو بات نہیں بن سکتی نوٹ پیڈ میں اور بہت سارے ایشوز ہیں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے یہ بتائیں کہ کتنے یہاں پہ میل ہیں کتنے میل اسٹوڈنٹس ہیں کیسے کریں گے اسے کیا زیرو پہ سرچ کرتے رہیں گے باری باری زیرو پہ جائیں گے اب زیرو جو ہے وہ تو کہیں جگہ پہ آ سکتا ہے زیرو ایڈریس میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور زیرو جو تھا وہ سال کے اندر بھی تو آ سکتا ہے تو آپ کو پھر کیا کریں گے فائن میں پہلے اسپیس دیں گے پھر زیرو لکھیں گے پھر سپیس دیں گے تاکہ زیرو وہاں میچ کر جائے تو اس کا ہاں اس میں پھر کچھ اور لوگوں نے جو تھے نا, طریقے استعمال کیے مثال کے طور پہ کچھ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو ٹیکسٹ فائل ہے ٹیکسٹ فائل کو ہم ایم ایس ورڈ میں لوڈ کر لیں گے اور اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے اسٹوڈینٹس ملتان کو بلانگ کرتے ہیں تو میں ایک آپریشن کروں گا کنٹرول ایج کے ساتھ ریپلیس آل ملتان with ملتان اور جتنی ریپلیسمنٹس ہوں گی وہ ایک نمبر لکھا ہوا آ جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنی محنت سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور خوار ہو رہے ہیں تو تھوڑی اگر آپ کم محنت کر لیں تو اس کو ڈیٹا بیس میں لے جائیں اس کی پراپر ڈیٹا بیس بنائیں اور پراپر طریقے سے سارے کام یہ کریں اس لیے کہ امپراپر طریقے سے کام کرنے میں جو آپ کے ریسورسز لگ رہے ہیں جو آپ کا ٹائم لگ رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے کر لیتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ آپ کو ایشوز بتائے ہیں نوٹ پیڈ کے نوٹ پیڈ میں اسی طرح کے سملر بہت سی ایشوز اور ہیں مثال کے طور پہ میرے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ایک پرٹیکولر ایج کے ہیں یہاں پر مسئلہ ہو جائے گا جی پی اے کے ساتھ سی جی پی اے کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا کون سے اسٹوڈنٹ اس پرٹیکولر سال کو بلونگ کرتے ہیں وہ بھی ایڈریس کا حصہ بن سکتا ہے ایج کا حصہ بن سکتا ہے یہ بہت سارے مسائل ہیں نوٹ پیڈ کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے گئے ہوں گے اگر نہیں آئے میری باتیں آپ نے غور سے سنی ہیں آپ ٹیکسٹ فائل کو کھولیں اور یہ ساری کیوریز کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہ میں نے آپ کو بتایا نوٹ پیڈ کے مسائل اب میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ مسائل جو کہ ایکسل کے ساتھ ہیں ایکسل اپروچ ایکسل شیٹ میں چلے ایک بات تو بڑی آبویس ہی ہے کہ ایکسل میں کم از کم آپ ٹائپ اسائن کر سکتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا انٹری کے ٹائم پہ کوئی ڈیٹا ویلیڈیشن تھوڑی بہت ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ چیز غلط جگہ پہ جا رہی ہے اس کو یہاں نہیں یہاں جانا چاہیے تھا اور ایک بات بڑی آویس ہے کہ جو آپ موٹی ماڑی قسم کی یا آپ خراب قسم کی کیوریز چلا رہے تھے ایکسل کے ساتھ آئی جو آپ نوٹ پیڈ میں چلا رہے تھے ان کو آپ ایکسل پہ بھی چلا سکتے ہیں بلکہ ایکسل میں آپ اس سے زیادہ کام کر سکتے ہیں ایکسل میں ایک ایف کا کمانڈ بھی ہوتا ہے کنڈیشنل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان کنڈیشنل ٹیسٹ کی بیس کے اوپر جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں ان کو آپ کسی کالم میں لکھ سکتے ہیں اور اس ریزلٹس کو آپ استعمال کر کے کچھ سوالوں کے جواب بھی نکال سکتے ہیں لیکن ایزیس سیٹ دین یہ اتنا آسان کام نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر میں جانا چاہتا ہوں کہ کتنے میل اسٹوڈنٹس ہیں آپ پھر وہی مسئلہ گیا کیسے نکالیں اسے سیکھ تو یہاں سکتی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جینڈر کا کالم ہے اس کو میں اس کو ساٹ کروں ٹھیک اور ساری جنڈر ایک طرف ہو جائیں گے ایک طرح کے دوسری طرف باقی جو ہیں وہ اس کے فالو کریں گے یا اس سے پہلے آئیں گے اور اس کے بعد میں ٹک ٹک ٹک کر کے ان کی کاؤنٹنگ اسٹارٹ کر دوں یا میں کہوں جی میں بڑا اوشار بن جاؤں اس کے ساتھ میں کالم لوں اس میں ون انٹر کروں اس کے بعد میں اس کو نیچے تک کھینچ کے لے کے آ ون کو فل سیریز کا کمانڈ چلاؤں اور کاؤنٹ کر دوں چیز کو صحیح طریقے سے کریں غلط طریقے سے کرنے کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد ایکسیس کی اپروچ کے بارے میں میں بریفلی بات کروں آپ سے جو ایکسیس کی اپروچ ہے وہ کیا ہے ایکسیس کی اپروچ جو ہے میں آپ کو پرابلم اسٹیٹمنٹ سے پہلے بتاتا چلوں اس وقت میں نے آپ کو پرابلم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی بتانا ہے ایکسیس کی جو اپروچ ہے اس میں دو تین مسائل ہیں موٹے موٹے سے ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ ایکسیس کے ساتھ جو سیکول آتی ہے وہ بڑی لمیٹیڈ سی سیکول ہے جو سیکول سرور کے ساتھ سیکول آتی ہے بڑی پاورفل سیکول ہے دوسری بات یہ تھی جو ایکسس کی ڈیٹا بیس ہے وہ بہت بڑے بڑے اس پہ آپ ڈیٹا بیئر ہاؤس کے حساب سے ڈیٹا نہیں ریکارڈ کر سکتے اس کی تو پرفارمنس ایک نیچے گر جائے گی ڈیگریڈ پرفارمنس ملے گی آپ کو اور تیسری بات یہ ہے چلے ہم نے مان لیا کہ ایکسس از از از گڈ ٹول لیکن اٹ از ناٹ بینگ یوزڈ کریکٹلی لیکن وہاں تو کوئی نارملائزیشن ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی یہ میں اسلام آباد کیمپس کی بات کر رہا ہوں تو پرابلم اسٹیٹمنٹ پھر کیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس کیا پرابلم ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیٹا سورسز ہیں جو کہ نان سٹینڈرڈ ہیں نہ تو سورسز ایک جیسے ہیں نہ ایٹریبیوٹس ہیں نہ ان کے آرڈر ایک جیسا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سارے ڈیٹا سورسز سے ڈیٹا اٹھائیں اس کو ایک جگہ لے کے آئیں ایک جگہ لانا اتنا آسان نہیں ہے اس کو پہلے ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کو ٹرانسفارم کریں گے ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز دیکھیں گے اس کو اسٹینڈرڈائز کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سینٹرلائزڈ ایک ڈیٹا بیس میں لے کے آ سکتے ہیں تو ان کو مختلف جگہ سے لے کے آنے میں ڈی ٹی ایس استعمال ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں اور جب ڈی ٹی ایس استعمال ہو جائے گا اس کے بعد جو مسائل آنے ہیں اس کے دوران اس کے بعد یہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیب میں ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ایسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ